وہ لوگ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بظاہر ایمان لے آئے پھر کفر پر ہی قائم رہے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی اس لیے وہ بالکل نہیں سمجھتے ہیں ان کی بدعمالی اور بد ان کے نفاق کا نتیجہ ہے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا زبان سے اقرار کیا پھر شک و شبہ میں مبتلا ہو کر منافق بن گئے اور اس نفاق کی اللہ نے انہیں پہلی سزا یہ دی کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان سے فہم و تدبر کی صلاحیت چھین لی اور ان کے دلوں کی طرف جانے والے ایمان کے سارے راستے بند کر دیے